وبارک اللہ شبحان اللہ بالکل صحیح جواب دل میں مدینہ بھائی بالکل صحیح جواب دیا یہ وہ پانی ہے جو دبی کریم رعف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلا ماشاء اللہ وبارک اللہ اگلا سوال وہ کون سی پانچ چیزیں ہیں نہ باپ کی پس سے نہ با کے رحم سے لیکن زمین پر چلتی رہی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جو نہ باپ کی پس سے نہ ماں کے رہم سے لیکن زمین پر چلتی رہی ہے آئی نیو ڈیٹ تو بتایا کنی جناب آپ نے جی سوال ہوا پانی ہوا پانی آہان کرتا ہوں اس کو میں وہ کون سے لوگ ہیں جو جن کی پیدائش میں نہ باپ کا دخل ہے نہ ماں کا دخل ہے جن کی پیدائش میں نہ ماں کا دخل ہے نہ باپ کا دخل ہے مطلب وہ ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہے اس دنیا میں ان کی پیدائش جو ہے وہ ماں باپ کے بغیر ہوئی ہے پانچ چیزیں ہیں وہ اور زمین پہ چلتی بھی رہی ہیں وہ حد آدم سلام ماشاء اللہ سیکنڈ سول علیہ السلام کی اوٹنی ماشاء اللہ بالکل صحیح اور حضرت حوا سلام اللہ ع علیہ بالکل صحیح ماشاءاللہ اللہ اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا سبحان اللہ بارک اللہ بارکیق اور جناب یہ تو ہو گئے ایک دو تین چار ایک رہ گیا ون مور طالب بھائی کو بک ہے نہیں جی میں نے آپ کو کہا طالب بھائی اگر جواب دینا شروع کر دیا تو آپ تو سب کے سب پیچھے رہ جائیں گے एक चीज और है नो चिटिंग नो बुक्स इंसानों में है नहीं इंसानों में नहीं है ना आप जानवरों में से हैं ना इंसानों में से है انسانوں جانوروں سے اب وہ چیز نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے جو پرندہ بنایا تھا نہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تخلیق کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ نے نہیں از اضحا نہیں ہے یہاں پر ہر موسا علیہ السلام کا عصا لکھا سلاۃ السلام کاد آدم علیہ السلام ہر ہو سلام الد صلاح علیہ السلام کی ناکا ہاج اسماعیل علیہ السلام کے فضیے میں ذبح ہونے والا دمبا ہر موسا علیہ السلام کا عصا یہ وہ پانچ چیزیں ہیں نہ باپ کے پوس سے نہ ماں کے رہن سے لیکن زمین پر چلتی رہی ہے یہ مدینہ بھائی کا ڈاٹ ہٹا دیں نیمند بھائی آپ کو ہی ہٹا دیں نیمند بھائی نیک نیچے آدھے یہ وہ کتاب میرے پاس ہے اس میں جنید بغدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم حوالے سے کیل کا علم. آج ایک ہمارے مام صاحب نے جمعے کے دن پتہ نہیں آپ لوگوں نے پہلے سنا ہے یا نہیں سنا ہے واللہ نہیں معلوم آپ لوگوں نے خواجہ غریب نواز رحم اللہ عالیہ کے حوالے بڑا اچھا واقعہ پہلے انہوں نے حدیثوں وارکا کورٹ کی کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ سے کچھ کہہ دیں کچھ مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا فرما دیتا ہے میرا آج نیا لیپ ٹاپ آیا ہے اس زمین میں انہوں نے واقعہ سنایا ایک فرماتے ہیں کہ ایک عورت ہندو رانے چالو رکھتی تھی نئی اس کی شادی ہوئی شادی کر کے گھر پر آئی ہی تھی کہ وہ مندر لڈو لے کر دی اور اپنے بھگوان سے لڈو کے کھانے کی اس نے انتظار کری کہ یہ لڈو آج میرے ہاتھ سے کھا ایک بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں اور اس بت سے کہتے ہیں کھاتا کیوں نہیں کھا لے جو یہ تو وہ بت کھا لیتا ہے سارے کے سارے لڈو وہ عورت خوشی خوشی گھر پر آتی ہے اور گھر والے جب اس کی تھال دیکھتے ہیں تو سارے لڈو غائب اس سے پوچھتے ہیں لڈو کا ہے تو کہتی ہے کہ میں پوجا کرنے گئی تھی اور آج میرے ہاتھ سے بت نے سارے لڈو کھا لیے تو اس کے گھر والوں نے بجائے کہ اس کا یقین کرتے انہوں نے کہا تم نے ہمارے بت پر جھوٹ باندھا ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک پتھر ہے اور پتھر کچھ کھایا نہیں کرتے کچھ بولتے نہیں پتھر कुछ खाया नहीं करते कुछ बोलते नहीं ہم نے آج تک اپنے بھوک کھاتے بھی نہیں دیکھا تم نے ہمارے بھگوان پر جھوٹ باندھا تومت لگائی اس پر کھا تم گئی ہو لڈو سارے تم کھا گئی ہو اورت میں تو شرم ہوتی ہے لیکن تمہارے اندر اتنی شرم نہیں تم نے سارے لڈو کھا کر تم آئی ہو گھر پر اور الزام تم نے بدھ پر لگا دی دیے کہاں گئی تمہاری وہ شرم و وایا تو یہ الفاظ کو بولتے ہیں کہ اس کے قتل کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اسے قتل کریں گے اس نے ہمارے بھگوان پر جھوڑ باندھا کھائے لڈو اس نے اپنی شرم و وایا اس نے کھوئی اور ہمارے پر اس نے بلزام لگایا کہ بت نے سارے لڈو ہی اس کے قتل کے لیے آگے بڑھے تو گھر کے بزرگ بڑے بیچ میں پڑے اور کہا اس سے پہلے ساری بات تو سن لو آخر ماجرا ہوا کیا ہے پھر چاہے تو سے قتل کر دینا پوچھا کیا بات ہے اس نے کام فالا میں لڈو لے گئی تھی اور اسی طرح میں نے مجھ سے بات بھی کری اور لڈو بھی کھا لیے بزرگ جتنے گھر میں بزرگ تھے دوبارہ لڈو بناؤ ویسے ہی لڈو بناؤ لڈو بنائے گئے دوبارہ ان کو میں رکھا گیا سجایا گیا اور دن کو نئی نوی دور کو کہا گیا کہ اگر اس بار जो نے جو کہا ہے اگر وہ سچ نہیں نکلا تو ہم چوراہے پہ تجھے قتل کریں گے تو یہ مار ڈالیں گے وہ لڈو لے में جاتی ہے بھگوان کے قدموں میں جا کر پہنچ جاتی ہے کہ تو نے میرے, تو پہلے نہیں کھاتا تو کچھ نہ ہوتا کچھ نہیں بگڑتا تیرا لیکن اگر اب تو نے نہیں کھایا تو اب میرا بگڑی آئے گا میں قتل ہو جاؤں گی غرض کے اس نے بہت محنتیں کری اپنا سر رگڑا اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک دیا بال کھول لیے اس کے قدموں میں آسو بہاتی رہی ایک جمع غفیر پورا گاؤں جمع ہو گیا پورا گاؤں جمع ہو گیا کہ یہ لڑکی تو مرنے والی ہے بھگوان تو اب کھا ہی نہیں رہا ہے اس نے پہلے دعوی کرا کہ بھگوان نے کھایا اب بھگوان کھا ہی نہیں رہا ابھی لڑکی نہیں بچے گی ادھر وہ عورت وہ, بے دولن جو ہے وہ بے حال ہو کر پڑی بھگوان کدو منت کر رہی ہی. مندر میں پوری پورا گاؤں جمع ہے ایک بزرگ گزرتے بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں بابا جی گزرے دیکھا اتنا رش لگا شاید کوئی میلہ لگا ہوا ہے پوچھا کیا ہوا تو لوگوں نے بتایا جناب یہ ایسا ایسا ہوا ہے وہ بابا جی مندر کے اندر گئے آگے گئے اور دیکھا کہ عورت بالکل بےحال ڈال پڑی ہے بال کھڑے ہیں کھلے ہیں اس کے بر دوپٹہ کوترا ہوا ہے لڈو کھانے کی فریاد کر رہی ہے وہ تو بابا جی ایک دم بول اٹھے کھاتا کیوں نہیں ہے تو खा तू उनका कहना था और बुत ने लड्डू खाने शुरू कर दिए उनका सिर्फ इतना कहना था कि तू खाता क्यों नहीं है खा तू पहले भी तू लड्डू खाए थे फिर खा तू लड्डू उस बुत ने फौरन ही वो लड्डू खाने शुरू कर दिए उस पत्थर के बुत में जान आ गई لوگوں نے جب وہ, وہ کھا لی لڈو تو پوچھا بابا جی ہم تو سالوں سے اس بت کو خدا مانتے آئے ہیں تو تم ہو کہ تم نے ہمارے بت پر حکم چلا لیا ہمارے کہنے پر وہ سالوں سے کبھی بولا نہیں کبھی اس نے کچھ کھایا نہیں ہم نے کتنے نظر آنا چڑھائے آخر تم ہو کون کہ اس نے تمہاری بات مان لی اور تم نے اسے ڈانٹ کر کہا اور اس نے فوراََ مان لیا اور کھانا شروع کر دیا سارے لڈو کھا گیا تم ہو کون کیا دین ہے تمہارا تو نے کہا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اور تمہارے اس پتھر جسے تم بھگوان مانتے ہو اسے پیدا کرا اسے پیدا کرا لوگ بڑے متاثر ہوئے کہ یار کہ ہمارے بھگوان کو اس نے ڈانٹ کر کھلا دیا صحیح اگر یہ واقعی اگر یہ جو کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ واقعی کا جو خدا ہے وہ جب یہ اتنا پاورفل ہے کہ ہمارے بھگوان سے یہ کھانا کھلوا سکتا ہے جس نے کبھی بولا نہیں کبھی کھایا نہیں اس کا خدا کیا نہیں کر سکتا ہوگا تو نے باباب جی ہمیں بھی ہے نا اپنے دین میں داخل کر لے ہمیں بھی ہے نا اسلام قبول کروا لیں اور اس طرح وہ پورا کا پورا گاؤں ہے نا مسلمان ہو جاتا ہے وہ بزرگ کون تھے خواجہ غریب نواز رحم اللہ تعالیٰ تھے وہ بزرگ کہ اللہ تع تعالی اپنے ولی کے زبان سے نکلنے والے الفاظوں کو یوں پورا کرتا ہے کہ آپ نے اس برج سے بدھ سے کھاتا نہیں کھاتے اس نے فوراً کھانا شروع کر دیا حالانکہ بے جان تھا پتھر تھا لیکن اللہ کے ولی نے اس کو حکم دیا تھا تو اللہ نے اس پہ جان ڈال دی اور اس نے کھانا شروع کر دیا تو یہ حضور قالب نواز رحم اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے باتیا تھا